السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ رب العالمین ناظرین و وسنبی سنتینا سلف کیوں ضروری ہے یہ آج کی ہماری دوسری قسط ہے جس موضوع پر اظہار خیال فرمانے کے لیے فضرت الشیخ مشہور و معروف عالم دین اور مدرس منج سلف کے بے باغ ترجمان فضرت الشیخ ابو ادوان محمدی سلفی حفظہ اللہ اس موضوع پر اظہار خیال فرمانے والے ہیں اس سے پہلے قسط ہو چکی ہے جس میں شیخ محترم نے اس موضوع کی اہمیت و ضرورت پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اور علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں بڑی اہم باتیں فرمائی تھی انشاءاللہ آج کے درس میں منجے سرف ہی کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بغیر کسی مقدمہ تمہید کے اور بغیر کسی تاریخ تاخیر کے میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور اس طریقے سے اس موضوع کی ہمارے سامنے وضاحت فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفی فرمائیں اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم و عمر میں برقرطہ فرمائے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے انہی دعاؤں کے ساتھ ایک بار پھر میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے گفتگو جاری فرمائے اور ہمیں اور ہمارے متارین کو اور اس چینل کے ذریعے اس گروپ کے ذریعے جو بھی جڑے ہوئے ہیں ان سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کیا ہے اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ ہو امین جزاک خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعنیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آده وصحبه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وقال تعالى في مواضع اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذا سرات مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلك والساقون به لعلكم تتقون حاضرین کرامی اور سامعین کرام یہ سلفی منہج کے زیر عمان ہماری دوسری مجلس ہے گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ اس موضوع سے متعلق جاری تھا کہ سلفی اور سلفیت سے بہت سارے لوگوں کو قد ہے انعد اور دشمنی ہے اور وہ اپنے اپنے محاس سے اپنے اپنی قوت اور استقاعت کے مطابق سلفی اور سلفیت کو بدنام کرنے اس کی دعوت اور اس کے فروغ کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں چنانچہ تذکرہ یہ ہوا تھا کہ بہت ساری حکومتیں میں نے ضمن یہ ذکر کیا کہ عالمی طاقتیں اسلام دشمن عالمی طاقتیں اچھی طرح یہ جانتی ہیں اور یہ بات اب ظاہر بھی کر چکی ہیں کہ اصل اسلام سلفیت ہے اور ان کے باطل کو ان کی تہذیب و ثقافت کو جس اسلام سے خطرہ ہے وہی اسلام ہے جسے دنیا سلفیت کے نام سے اہل الحدیث کے مسلک کے نام سے یا اہل اہم والجماعت کے طریقے سے متعارف ہے چنانچہ یہ حکومتیں اور پھر اپنے ساتھ میں انہوں نے بعض نام نہاد علماء کو عقل پرستوں کو لبرل اور جمہوری افکار کے متوالوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلفیت پر اکٹھا ہو کر ہجوم کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے مختلف وسائل اور ذریعوں کو استعمال کیا جو جو وہ کر سکتے تھے آج کے جدید ذرائع ابلاغ جس میں انٹرنیٹ ہے پہلے سے ٹی وی چینلز تھے ریڈیو تھے اخبارات تھے رسائل و جرائب تھے اب روز کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور نئے نئے طریقے سے یہاں تک کہ فلموں کے ذریعے سے بھی اور جو بھی میڈیا کے ابلاغ کے ذرائع ہیں عوامی ذہن پر اثر انداز ہونے والے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کر کے سلفی اور سلفیت کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض اوقات تاریخ میں حال یا ماضی میں ایسا بھی ہوا کہ سلفیت کی طرف نسبت رکھنے والے بعض افراد سے کچھ خطائیں اور غلطیاں ہو گئی یہ دشمنان دین سلفیت کو نشانہ بنانے والے ایسی غلطیوں کی تاک میں لگے رہتے ہیں اور اسے خوب اجاگر کر کے ایسا اظہار کرتے ہیں اسے اتنا نمایاں کرتے ہیں کہ یہی غلطی پورے مسلک پر اور اہل مسلک پر غالب آ جائے یعنی سلفیوں اور سلفیت کو اسے پوری طرح مقام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ انفرادی اور جزوی طور سے کچھ معاملات ہوئے ہوں یہاں اسی ضمن میں وہ گروہ جن کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل بدعت اور گمراہ فرقے جو سلفیت سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی طرف سے اپنے مسلک اور اپنے منحج اور طریقہ کار کا دفاع بھی مقصود ہوتا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے بھی سلفیت کو نشانہ بناتے ہیں خاص طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کا تذکرہ پچھلے درس میں میں نے کیا کہ صوفیت ہے عالمی منظر نامے میں خاص طور سے رافضیت ہے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس چاہے کم ہو آج بھی آپ اسلامی تاریخ سے دیکھیں شہادت عثمان بلکہ ہوتے ہیں عمر فاروق کو بھی جوڑ لیجیے ان کی شہادت شہادت عثمان سے لے کر آج تک اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں اور اسلامی تاریخ پر ضرب لگائی گئی سیاسی پیمانے پر علمی سطح پر یا کسی دوسرے تعلق سے اس میں آپ کو رافظیت کا کردار سب سے زیادہ سب سے نمایاں اور سب سے بنیادی نظر آئے گا قتل عثمان ہو واقعہ کربلا ہو سکوت بغداد ہو کچھ اخوان الصفا کی تحریک چلی جس میں مسلمان حکمراں کو قتل کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھیجا جاتا تھا ایسے آپ دیکھتے جائیں ہوں میسور کا امیر جعفر میر صادق ہو یا آج بابری مسجد کے قزیے میں ہم کچھ کردار کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں وہی چی... لوگ نظر آتے ہیں جو ہمیشہ اسلام کی اور اہل اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھومتے رہے ہیں اور اس میں سر فہرست اہل تصوف اور اہل رفض و تشیع نظر آتے ہیں اس کے بعد ان کے کچھ فکری قسم کے اخوان جن کو آج ہم بر صغیر میں برویت کے نام سے جان سکتے ہیں ایسے لوگ دشمنان دین کے عام طور سے آلاہ کار بنتے ہیں اور ایسا آلاہ کار بننے میں ان کا مقصود ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے مسلک کا ہمارے منہج کا دفاع ہوگا چنانچہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے صورتحال یہ ہے کہ علم سے دوری ہے صحیح منہج سے ناواقفیت ہے صحابہ تابعین طب تابعین کا منہج اور مسلک ایک طریقے سے ہمارے یہاں غیر متعارف سا ہو گیا تو انہیں یہ دکھائی دیا کہ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی شرکیات اسلام کا نام لینے والوں میں پائی جاتی ہے الگ الگ قسم کی نو بنو ہر سال اور ہر ہر مہینے اور ہر موقع کی الگ الگ بداعت کے سر اٹھا لیا ہے خورافات کا دور دورہ ہے مردوں اور اہل قبور بزرگان دین کی قبور کے سلسلے میں عام طور سے لوگوں نے غلط روش اختیار کر رکھی ہے کہ ان کو جو ہے مشاہد اور مزارات کی شکل دے کر وہاں عرص میلے ٹھیلے اور وہاں زیارتوں کا ایک سلسلہ بدھا ہے جہاں بدات کے ساتھ ساتھ شرکیات کا بھی دور دورہ ہے گنڈے تعویذ کی دکانیں چل رہی ہیں اسی طریقے سے قبروں کو خوب سجا کر ऐसे کر اور ایسے जो کو بنا کر جو شرک اور بدت کے مراکز ہیں ان کے ذریعے سے دنیا کمائی جا رہی ہے پیٹ پوجا کے سامان کیے جا رہے ہیں لوگوں کے نہ صرف دولت کا استحصال کیا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کے ایمان کو بھی تھکا جا رہا ہے اور لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر اصحاب جبا اور قبا کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں جبا اور سسکار کو دیکھ کر کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے آج آپ بہت ساری کلپس اور تصویریں ایسی دیکھتے ہیں مزارات مشاہد اہل تصادف کی جسے دیکھ کر حیرات ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے ماننے والے اہل اسلام قرآن حدیث کو ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں غیر اللہ کو برسر عام سجدہ کیا جا رہا ہے مسجدوں میں جو ہے موسیقی سما رقص و سرود کے مجلسیں منعقد ہو رہی ہے اس قسم کا مزاج جب دیکھا انہوں نے تو انہیں لگا کہ یہ ہمارے لیے بڑی زرخیز زمین ہے اپنی بدت اور اپنی بدت کی دکان چلانے کے لیے شرک اور کفر کی بدت کو اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے چنانچہ انہوں نے ایک طرف اپنے مسلک کو قوت دینے کے لیے افراد کو تیار کیا اور دوسری طرف سلفیوں کو نشانہ بنایا کہ ان کی وجہ سے جب جب توحید کا درس عام ہوگا سنت کی جو ہے کدور دورہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج خالص اور صاف پیش ہوگا تو اس کے عام ہونے کے نتیجے میں ہمارا مسلک اور ہماری دکان پھیکی پڑ جائے گی جیسے جیسے یہ ہدایت کا نور توحید اور اتباع سنت کا مسلک عام ہوگا صحابہ کا منہج عام ہوگا تو یہ جادو ٹونے کی دکانیں یہ گھنڈے تعویز کی دکانیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنا شکار بنانے کا راستہ جو ہے تنگ ہوتا چلا جائے گا اس لیے ان لوگوں نے سلفیت کو ایک طرف نشانہ بنایا اور عوام کو کا ذہن سلفیت کو بدنام کر کے ان کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا تاکہ اپنی بدات اور خرافات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کر سکیں اور انہوں نے ان مخالفین سلفیت نے اس سلسلے میں بڑی قوت اور طاقت اختیار کی بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اپنے مدارس میں اپنے مراکز میں انہوں نے سلفیوں کو رد کرنے کے لیے تربیتی پروگرام اور نصاب تعلیم تیار کیا ہے ہمارے یہاں دیوان میں بھی یہ چیز جاری ہے ردود کے سلسلے میں سلفیت اہل حدیثیت جس حدیث کو یہ لوگ بطورے تنابز ہاں تنابز بل القاب کے تحت غیر مقلدیت کہتے ہیں اس کے رد کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کیوں انہیں نظر آتا ہے کہ لوگ آج کے تحقیقی دور میں کل تک ایسا ہوتا تھا کہ کتابیں عام نہیں تھی لوگوں کو مساجر و مسا... م... آ... علمی مساجر کی طرف رجوع کرنا آسان نہیں تھا لہٰذا مولویوں پر اعتماد کرتے تھے وہ جو فتویٰ دیتے آنکھ بند کر کے لوگ قبول کر لیتے تھے آج نیٹ کا زمانہ ہے آ... ایسی ایسی سہولیات ہو گئی ہے کہ آدمی بٹن دباتا ہے تو بڑی سے بڑی کتاب ہو قرآن کی تفاثر ہو حدیث احادیث کے مجموعے ہو کتب ہوں مؤلفات اللہفات ہو بڑی بڑی ان حدیثوں کو براہ راست عام آدمی بھی آسانی سے دیکھ لیتا ہے اور ایسے علم کے رواج اور عموم کے دور میں ان کو اپنی دکان چلانا مشکل نظر آنے لگا تو اپنی نئے طریقے طریقوں سے سلفیت اور سلفیوں کو نشانہ بنانے کی تدبیریں کی جانے لگی کوششیں جاری ہیں منظم طریقے سے یہاں جہاں وہ سلفیت کو بدنام کرتے ہیں اپنے باطل مذاہب کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے عوام کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے قبول کریں اس کے برخلاف ایک تیسرا محاذ سلفیت کو بدنام کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کا یہ ہے کہ بعض اسلامی جماعتیں جو اسلام کا نام رکھتی ہیں اور بظاہر اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کا نعرہ بھی بلند کرتی ہیں خوشنما نعرے اور دعوے کا اظہار کرتی ہیں اور میڈیا پر ان کی دسترس بھی ہے ایسی جماعتیں جن کے منہج میں کھوڑ ہے بگاڑ ہے انحراف ہے ان کو بھی سلفیوں سے خصوصی قسم کا قد ہے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جیسے مسلمانوں سے تمام ادیاان باطلا کو قد ہے اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اسلام پھیلے گا تو ہمارا باطل دین جو ہے وہ کمزور ہوگا ہمارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے ایسے ہی, ہی مسلمانوں کے درمیان جو فرق اسلامیہ ہیں اسلامی فرقے اور جماعتیں ہیں الگ الگ ٹولیاں ہیں ان میں جتنے بھی گروہ ہیں سب کو سلفیت سے آہل الحدیث سے منحد سلف سے خصوصی بائد ہے کیونکہ سب کو ایک دوسرے سے آپ دیکھیں گے کہ تعاون اور امداد کا جذبہ نظر آئے گا لیکن سلفیوں سے اس لیے قد ہوتا ہے کہ اس کے فروغ پانے سے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے افراد اس میں چلے جائیں گے یہ جماعتیں اسلامی جماعتیں اور تنظیمیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں آپ جماعت اسلامی کا نام لیویں اخوان المسلمین کا نام لیویں ہاں یا جدید افکار پر مشتمل اقلانگین ہو یہاں تک کہ جو بالکل ایسے افکار کے حامل ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اسلام سے خارج ہو وہ قادیانی ہو منکرین حدیث ہو بہائی ہو ان کا بھی سب سے پہلا نشانہ مسلمانوں میں سلفیت اور سلفی ہوتے ہیں چانچے انہوں نے کہا شہدور محمد بن عبد العزیز نے یہ کہتے ہیں کہ جماعتیں یہ اسلامی جماعتیں جو منحرف افکار کی حامل ہیں یہ سلفی منہج سے خصوصی دشمنی رکھتی ہیں خاص طور سے اس صورت میں جب انہوں نے دیکھا کہ سلفی علماء جب قرآن و حدیث کا سلفی منہج بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں مضبوط دلیلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ تو ایسی صورت ایسی صورت میں ان کی اپنی فکر کمزور ہوتی نظر آتی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں سلفیوں کا ان کے پاس جواب نظر نہیں آتا اور وہ سلفیوں کے سامنے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو دلائل ہیں ہمارے پاس اطمینان بخش اس کا جواب نہیں ہے لیکن اپنی فکر کے ساتھ تعلق سے عصبیت رکھنے کی بنیاد پر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے وہ دکان جاری رکھنا چاہتے لہذا ان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ سلفیت ہمارے لیے خطرہ ہے چنانچہ وہ اور ان کے معاونین ان کے اہلکار اور کارکنان پوری طاقت اور قوت لگاتے ہیں کہ سلفیت کو تان و تشنی کا نشانہ بنائے اور اس کے ساتھ ایسی باتوں کو جوڑا جائے جو سلفیت سے تعلق نہیں رکھتی اور ایسے ناموں سے اس کو مسمہ اس،, اس کو موسوم کیا جائے سلفی سلفیوں کو اور سلفیت کو ایسے نام دیے جائیں جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں وقت کی قلت ہے مضمون بہت طویل ہے اگر میں اس کی مثالیں بیان کرتا جاؤں تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا آپ اپنے گرد پیش میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مسلمان جماعتیں کس طریقے سے ایک معاملہ اگر ترکی میں ہے ایران میں ہے تو خاموشی اور سناٹا میڈیا میں نظر آتا ہے وہی چیز ہو بہو اگر سعودی عرب میں نظر آ جائے کویت میں نظر آ جائے یا ان افراد میں جو سلفیت سے نسبت رکھتے ہیں ان میں نظر آ جائے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے میڈیا میں ایک ہنگامہ شور ہر طرف وہی بات وہی الزام تراشیاں جاری ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام خطرے میں آ گیا پورے ذمہ دار یہی لوگ ہیں اس کے پس منظر کو فراموش کر کے وہ خبر سچی ہو کے جھوٹی ہو ایک جھوٹی خبر اگر سعودی عرب کے تعلق سے آ جائے تو اس کو تھوڑی دیر میں زبردست اشاعت مل جاتی ہے اور اگر حوسی سیا نے حرم پر میزائل داغا وہ خبر خبر نہیں بنتی تیب اردگان ایرانی ترکی کا صدر اگر مزار پہ جا کے ماٹھا دیکھتا ہے اہل تصوف کی جو ہے وہ, وہ, وہ ان کے ساتھ دیتا ہے اسرائیل سے تعلقات استوار کرتا ہے تو یہ خبر میں جگہ نہیں پاتی لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا لیکن اگر سعودی عرب کے تعلق سے اس قسم کی کوئی جھوٹی خبر بھی آ جائے تو شور مچے گا یہ کیوں یہ میں جو بیان کر رہا ہوں اسی تناظر میں دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں جو سلفیوں کے تعلق سے ہے بھی نہیں اسے بیان کیا جاتا ہے ایسے نام دیے جاتے ہیں جس سے عوام کو جو ہے ان سے نفرت پیدا ہو یہ چند اسباب ہیں کہ لوگ کیوں سلفی اور سلفیت سے دشمنی اختیار کرتے ہیں اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں اس کے سامنے جگہ جگہ محض قائم کر رکھے ہیں لیکن یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ عداوت یہ کتابیں جو ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہیں یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اس سے ہمیں قبیلہ خاطر نہیں ہو بلکہ اس سے تو جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فلسطینی امام کو یہودی لوگ لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے وہ اسلام نہیں چلے گا جو سلفیت کے نام سے موسوم ہے جو ابکر اور عمر کے طریقے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو البانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ سلفیوں کے لیے منہجے سلف کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے اس سے خوش ہونا چاہیے کہ باطل دین کے حقیقی دشمنوں کو اس بات کا ادراک ہے علم ہے کہ ہمارے لیے حق کی صورت میں اصلی خطرہ کون ہے گویا ان کو بھی یہ احساس اور شعور ہے کہ اصلی اسلام سلفیت ہے اس سے ہمیں خطرہ ہے دوسروں سے نہیں ہے البانی صاحب نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے اور ایسے صاف ستھرے عقیدے کا اس طرح سے مخالفتوں کو جھیلنا دشمنی بدنامی اور مختلف قسم کے پروپیگنڈوں اور بدنامی کے ناموں کا سامنا کرنا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جس دن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی حالانکہ جس معاشرے میں آپ نے پیش کیا جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی آپ سے دشمنی کی آپ کو ستایا آپ کو ہر طرح کی اذیت دی ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل صاف ستھرا آیا اور واضح تھا وہ خود آپ کو صادق و امین کہتے تھے امانت دار مانتے تھے کردار کے اعتبار سے کوئی کھوٹ کوئی نقص نہیں پاتے تھے پھر بھی آپ کی دشمنی اختیار کیا کیوں اس لیے کہ آپ کے پیش کردہ دین سے انہیں اپنے دین کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حق ہے جس کے سامنے ہمارا باطل ٹک نہیں سکتا لہذا باطل کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ دلائل کے محاذ پر وہ ہٹ کر ان محاذوں کو اختیار کرتا ہے جس میں جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ چل نہیں پاتا آپ دیکھیں گے کہ باطل اہل حق پر اہل الحدیث پر اہل اسلام پر کل کچھ الزامات دیتا تھا کچھ دنوں کے بعد الزام بدل دیتا ہے پھر مزید تبدیلیاں واقع ہوتی جاتی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے حق و باتی کی یہ کشمکش بالکل فطری اور ادبی ہے جنرل تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی صحابہ کرام کی مخالفت کر کی گئی یہ نہ کوئی نیا معاملہ ہے اور نہ ہی ایسا معاملہ ہے جس پر ہم گھبرا جائیں اور یہ تعجب کریں کہ سلفیوں کی طرف کے اوپر ہر طرف سے دنیا میں یگگار ہو رہی آگے بڑھتے ہیں یہاں ان کے نکات کے مطابق اگلا سلسلہ کے سلفی منہج جو ہم نے کہا ابھی میں نے موضوع کی ضرورت اہمیت اور موجودہ تناظر میں اس کی مخالفت کے اسباب پر گفتگو کی اب سلفی منہج کا تھوڑا سا معنی دیکھیں سلف سلف کا معنی کیا ہوتا ہے سین لامفا مقائس الوحا کے مطابق اس مادے کے معنی میں تقدم اور سب, سب, سبقت آتی ہے یعنی کوئی چیز جو کسی کسی کا وجود کسی دوسرے سے پہلے ہو اس کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے لسان العرب میں ہے السلف جمع و سالف سلف کا لفظ جو ہے وہ سالف کی جمع ہے اور سلف اس کا معنی ہوتا ہے المتقدم جس کا وجود کسی دوسرے سے پہلے ہم آج پیدا ہوئے تو لغوی اعتبار سے ہمارے باپ دادا ہمارے سلف ہیں قبرستان میں جانے کی جو دعا ہے اس میں بعض روایتوں میں یہ ہے انتم لنا سلف ان شاء اللہ آپ لوگ ہمارے سلف ہیں یعنی ہم سے پہلے گزرے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں تو یہ سلف جو ہے یہ سالف کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پچھلے لوگ گزرے ہوئے لوگ اور السلف کہتے ہیں جو جمع کسے گا الجماعت المتقدمون وہ لوگ وہ جماعت جو پہلے گزر چکی ہے نہایا میں ہے کہ انسان کا سلف وہ ہے جو جس, جس جس انسان کی ہماری زندگی میں ہم سے پہلے موت آ چکی ہے اب وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ہو خرابت داروں میں سے ہو اسی لیے صدر اول کو یعنی مسلمانوں میں جو پہلے دور کے لوگ ہیں ان تابعین وغیرہ کو ان کو السلف الصالح کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر کیا ہے اگرچہ یہ آل فرون کے یہاں مذمت کے طور پہ لیکن جو گزر گئے ان کے لیے سلف کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں سورج زخرف میں ہے فجائن سلافا ال مسل آخرین کہ ہم نے ان کو سلف بنا دیا جو ان کے پہلے لوگوں کے بعد والوں کے لیے پہلے گزر گئے ہیں. ان کے لیے سلف بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا دیا امام بہوئی نے اس کی تفسیر میں کہا وہ سلف و منتقط من آبا کہ سلف وہ ہیں جو آبا و اجداد میں سے پہلے اگلے لوگ گزر چکے فجالنا متقدمین لیکتا ہے بہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو متقدمین یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا تاکہ بعد والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے نصیحت حاصل کریں یہ اس آیت کی تفسیر میں کہا اور بھی اقوال ہے لفظ کے معنی کے سلسلے میں میں اسے چھوڑتا ہوں اصطلاح میں ہم جب کہتے ہیں سلف سلف سلفی منہج تو یہاں سلف سے مراد کیا ہوتا ہے علامہ امام سفارینی اس میں متعدد اقوال ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ سلف سے مراد صحابہ کرام ہے صرف صحابہ کو بعض لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ صحابہ کے ساتھ تابعین کو بھی مانتے ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ طب تابعین کو بھی مانتے ہیں بعض سیات میں اولن صحابہ تو شامل ہی ہیں بعض سیات میں صرف صحابہ مراد ہوتے ہیں اور عمومی طور پر تابعین اور طب تابعین جو اہل سنت وال کے طریقے پر قائم ہیں وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں آگے اس کی وضاحت تھوڑی سی ہوگی امام سفارینی نے بڑے عالم اور امام گزرے ہیں انہوں نے لکھا کہ المراد و بے مذہبی سلف مذہب سلف جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور مراد کیا ہوتی ہے سفارن کہتے ہیں کہ اس مذہب سلف سے مراد یہ ہے ماکان صحابت رضوان اللہ علیہ وہ مسلک اور وہ طریقہ جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ ہو یعنی عقیدے میں عبادات میں اخلاق میں سلوک میں دین کے معاملے میں جس دین پر صحابہ کرام ہیں وہ آیان الطاب عین الحم اور ان لوگوں کی احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو لوگ مطابعت کرنے والے ہیں جنہیں اصطلاح میں ہم تابعین کہتے ہیں ہاں تابعین نظام اور پھر وہ اطباع وہ اور ان کے اطبار جن کو اصطلاح میں ہم تبع تابعین کہتے ہیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کہا امام سفاری نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس مسلک اور طریقے پر تھے دین میں جس دین پر تھے اس دین کو مذہب سلف کہا جاتا ہے اور کون لوگ اس میں اور لوگوں کو جوڑا امام سفارینی نے وہ امت الدین ممن شہد الہو بل امام شہید الحو بل اور وہ دین کے امامان پیشوا دین کے وہ امام ائمہ جن کے لیے امامت کی شہادت دی گئی ہے کہ یہ امام ہیں ہاں امام مالک ہیں امام اوزائی ہے امام سفیان سوری ہے ہاں امام شافعی امام حنیفہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ یہ صرف چار نہیں ہے سینکڑوں ایسے اہم کرام ہیں جن کی امت نے گواہی دی کہ یہ امامت پر فائز تھے اور ان کی عظمت شان دین میں لوگوں نے قبول کی ہے مانی ہے تسلیم کی ہے تمام مسلمانوں نے کہ یہ قرآن و حدیث کی فقاحت اور امامت کے مقام پر فائز ہیں اور لوگوں نے ان کے کلام کو یکے بعد دیگرے قبول کیا ہے وہ تلق کا اناس و کلام خلفن اینڈ سلف بعد والوں نے پہلے والوں سے یک بعد دیگرے ان عم کرام اور علماء اعظام کی باتوں کو ان کے مسالک کو قبول کیا ہے ان کی تشریحات کو قبول کیا ہے ان سے مستثر کیا امام سفارینی نے چاہے صحابہ کے دور میں ہو تابعین کے دور میں ہو طب تابعین کے دور میں وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے دون امان نومیہ بے بدن ان کے علاوہ جن پر کسی بدر کا الزام لگایا گیا اور شہرا بے لقابے بے لقابل غیر مولزم اور کسی ناپسندیدہ لقب سے اس کو پکارا گیا یا مشہور ہوا کہ فنا برے لقب والا ہے جیسے کون سے لالتاب جیسے خوارج خارجی ہے فنا خارجی ہے فنا رافضی ہے فنا قدری ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے ہی میں ان کا وجود ہو گیا تھا سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے پھر شیعہ اور قدریا پیدا ہوئے قدریہ وہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ قدریہ ہو مرزیا ہو ایمان کے سلسلے میں جو ارجا اختیار کرتے ہیں اس کی تفصیل پھر کسی موقع سے جبریہ ہو جو ہی کو سب کچھ اور انسان کو مجبور مانتے ہیں جبریہ آج بھی ان کے یہ نام آپ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ اس ان ناموں کے مسلک پائے نہیں جاتے لیکن ان کی فکر ان کے خیال ان کی باتیں آج بھی موجود ہیں کچھ مسلمان اس قسم کے مسالک کو اختیار کرتے ہیں جو ان لوگوں کے تھے ہاں اسی طرح متضلہ متضلا آج کے زمانے میں مولانا ثنا اللہ امراض سری رحمہ اللہ نے مولانا ابو مودودی کی کتابوں اور ان کے افکار کو پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ آج یہ ان کی فکر میں جدید دور کا اعتزال نظر آتا ہے اعتزال کی جو آسانی سے ایک تعارف میں کراؤں کہ اقلیت پسندی ہاں ان کے اصولوں میں سے دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ایک اصول یا قاعدہ یہ تھا کہ عقل کو نقل پر تقدم حاصل ہے یعنی انسان کی عقل اور سوج بوجھ قرآن حدیث کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے قرآن حدیث عقل کے تابع ہے نہ کہ عقل قرآن حدیث کے یہ متضلہ کا عقیدہ ایسے ہی آج بہت سارے لوگ ہیں کہ عقل میں نہیں آتی تو حدیث کا انکار کر دیا کہ ہماری ایسی بہت سی جماعتیں اسلامیہ موجود ہیں ان کے بانیان کے یہاں ایسے افکار پائے جاتے ہیں جو عقلیت پرستی کو گویا فروغ دیتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متضلا کے جو اصول تھے دین کے معاملے وہ آج بھی بہت سارے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں خوارش کے جو اصول تھے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جب جانیں گے اہل سنت کے اوصاف اور امتیازات پڑھیں گے تو ان کی مخالفت اختیار کرنے والوں کا جو مسلک تھا ان میں ایک خارجی ہے جو سب سے پہلا فرقہ بنا مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام سے کھٹ کر ان کے جو ایک بنیادی صفت تھی کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا آج جو تحریکی افراد اس قسم کا فتویٰ دیتے ہیں ان کے یہاں ہو بہو وہی اصول پایا جاتا ہے جو خارجیوں کا تھا مسلمان حکام کو بڑے بڑے علماء کو یہ لوگ کافی کہتے ہیں اور قابل مباخ الدم کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے اور اسی بنیاد پر گولیاں چلا دیتے ہیں دھماکے کر دیتے ہیں انشاءاللہ یہ اگلے درس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی تو وہ کررامیہ اور ان جیسے جو لوگ ہیں جو بدنام ہوئے بدت سے متہم ہوئے ان کے اصول اہل سنت والجماعت اور صحابہ اور تابرین کے اصولوں سے الگ تھے اگر ان اصولوں کو اختیار کرنے والا کوئی انسان صحابہ کے دور میں بھی تھا تابعین کے دور میں بھی تھا طبع تابعین کے دور میں بھی ہے تو وہ سلف میں شمار نہیں ہوگا سلف صالحین میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا آج کوئی شخص کہے کہ ان تین زمانوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو فلاں بانی جو ہے متضلا کا بانی کہیے یا وہ جوہنی محبد ال جو, جو قدریہ کا بانی ہے فرقے کا وہ بھی تو صحابہ کے زمانے میں تھا تو جس کو بدت سے متہم کیا گیا یا برے لقب سے جو مشہور کیا گیا اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا یہاں ایک وضاحت کہ سلفیت کا نام آگے انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ سلفیت احل الحدیث السن السنہ جمع کا نام رکھنا شران کیسا ہے کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہمارے ذاکر نائک صاحب کہتے تھے اہل الحدیث کہنا درست نہیں ہے ہم. یہ ان کی نازانی کا ملمی اور اگر واضح کہیں تو جہالت تھی. ہاں. بڑے بڑے علمائے کے بار سلف میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ سلفیت کی طرف نسبت کریں کیونکہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے قرآن حدیث ہے اور طریقہ وہ اختیار کیجئے جو الجماعت کا طریقہ تھا یعنی صحابہ کا ماہانہ صحابی تو ان لوگوں کی طرف نسبت کرنا کوئی فرقہ بندی یا نیا طریقہ نیا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نسبت ہے جو اسلام کی صحیح تعبیر کو پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ کیا بنی کہ اگلے پہلی گراف میں ایک بڑے عالم کے الفاظ میں جو ہم سنتے رہتے ہیں میں نے خود متعدد مقامات پر بیان کی ہے لیکن یہاں ایک بڑے عالم کی زبان میں سنیں فحاظ ال یہ جو اصطلاح ہے سلفیت سلفی اہل الحدیث یہ اصطلاح اس وقت مشہور ہوئی جب نظام اور اختلاف مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں نمودار ہوئی نمایاں ہوئی اور دین کے اصول کے متعلق دین کے منہت سے متعلق مختلف قسم کے فرقے مختلف قسم کے گروہ وجود میں آ گئے ہاں جیسے کلامی فرقے عقیدے کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں کلامی فرقے جو الگ الگ راستے اختیار کیا وہ اہل کلام کہلاتے ہیں ہاں اور اسی طریقے سے بعض دوسرے امور میں کچھ لوگوں نے الگ راستے اختیار کیے غیبیات اور عقائد کے معاملے میں تو تمام لوگوں نے جن جن لوگوں نے اپنا اپنا کوئی اصول خود ساختہ بنایا خود ساختہ اصول بنانے کے باوجود مسلمانوں کے الگ الگ فرقے بگتی فرقے بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور سلف کا طریقہ ہمارا ہی طریقہ ہے ہم جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سلف کا طریقہ ہے سلفی منہج ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے سب نے سلف کی طرف انتصاب کرنا چاہا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جس مسلک اور موقف پر منحج پر وہ ہے وہ سلفی منحج ہے سلف صالح کا طریقہ ہے تو اس وقت یہ ضروری ہوا ایسے حالات میں یہ ضروری ہوا کہ کچھ ایسے ایسی بنیادیں اور ایسے قاعدے جو کہ بالکل صاف صاف علامت کے طور پر اظہار کریں کہ سلفی منہج کیا ہے صحابہ اور تابعین کا طریقہ کیا ہے یہ کسی پر مشتبہ اور پیچیدہ ناراض ہے بالکل لوگوں کے لیے بالکل صاف صاف سمجھ میں آ جائے اور سلفی نقطہ نظر اس کا مسئلہ کی رخ اور اتجا بالکل واضح طور سے سامنے آ جائے یا تاکہ کسی بھی شخص پر جو سلفیت کو صحیح مذہب کو صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے معاملہ ملتبس نہ ہو خلق ملک نہ ہو اسے کوئی شخص بنا رہے اس لیے ضروری تھا کہ کچھ اصول اور ضابطے بنائے جائیں اور اس ان اصولوں اور ذاتوں کو ماننے والوں کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ سلفی ہیں اور یہ اصول ضابطہ سلفیت سے عبارت ہے اگر کوئی شخص ان اصولوں کو ان قواعد کو ان خصوصیات کو اختیار نہیں کرتا تو وہ چاہے جو اپنے آپ کو بولے وہ حقیقت میں سلفی نہیں ہو سکتا چنانچہ جب یہاں انہوں نے کہا کہ سلف سلفیون یا سلفیت کے لفظ کا انتظار استعمال کیا جاتا ہے تو یہ صلاف صالح کی طرف نسبت ہوتی ہے جس میں تمام صحابہ کرام تمام صحابہ کرام جن کو اصطلاح صحابہ ہم کہتے ہیں تمام تابعین ہیں جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کی ان کو چھوڑ کر جو صحابہ کے بعد اپنی خواہشات کی طرف مائل ہو گئے اور مختلف قسم کی بدعت اور نئے نئے طریقوں کو اختیار کیا بعد والوں میں سے جنہوں نے صلاف صالح سے نام اور طور طریقے میں علیحدہ راستہ اختیار کیا جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑا اب یہ سلف کا تھوڑا سا تعارف کرنے کے بعد ان کے لیے انہوں نے ایک بحث کی کہ زمانے کے اعتبار سے ہم سلف تین زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ زمانے کی تحدید کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے قرآن حدیث کو جس طرح مانتے تھے ہم بھی اسی طرح مانے یہ سلف کا طریقہ ہے سلف کا مانا من جائے تو ان تین زمانوں کی تعین تائی ہی کیوں ہمارے ہم ان کے لیے حدیث کہتے ہیں میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ قرآن تو کافی ہے حدیثوں کی کیا ضرورت تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں لے لو جس سے منع کر دے رک جاؤ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ قرآن جو ان پر نازل کیا گیا ہے اس کے معنی مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اس کے اجمال کی تفصیل بیان کریں مطلق کی تقید بیان کریں اختصار کی تفصیل بیان کریں اس کی وضاحت کریں یہ نبی کا کام ہے قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کو مانے اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا اب یہاں ایک سوال یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو اس طرح مانا جائے جس طرح صحابہ تابعین طب تابعین نے مانا یہ تین زمانوں کی قید کہاں سے لائی ہم نے یہ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ہی محفوظ ہے یہ جو ہم سلف اور سلفی منہج کی طرف انتصاب کو شریعت کا حصہ مان رہے ہیں اور جو میں نے ابھی کہا کہ جہالت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل الدیث کہلانا سلفی کہلانا ویسے ہی ہے جیسے حلبی شافئی مالکی نقش بندی چشتی قادری موتزلی جہمی کہلانا ہے یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ کسی شخصیت کسی علاقے کی طرف انتصاب نہیں ہے کسی نئی چیز کی طرف انتصاب نہیں ہے بلکہ اسی چیز کی طرف نسبت ہے،, ہے جس کو اللہ اور رسول نے اتباع کرنے کے لیے کہا اس کی طرف نسبت کرنے کا حکم دیا چنانچہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانے کی تحدید جس سے جس کی فہم اور قرآن و حدیث کی تشریح کو کی مخالفت جس سے کرنا جائز نہیں ہے کن زمانے کے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور جو معنی اور مفہوم کیا جو عقیدہ اختیار کیا جو عبادات اختیار کی اس عقیدے اور عبادات کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کتنے زمانے کے مسلمان تو اس کی تحدید کے لیے کہا کہ اسلام کے ابتدائی تین قرون تین پشتے اس کے لیے متعین کی جاتی ہیں جن کو اصطلاح میں قرون مفدلہ کہا جاتا ہے القرون مفادلہ وہ زمانے جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ تین زمانے ہیں جو جس میں پائے جانے والے لوگ سلف کہلاتے ہیں. اس میں سیر فہرست صحابہ اور پھر تابعین کہا کہ اور تابعین کے بعد تب تابین کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خیریت یعنی خیر ہونے کی بھلے اور اچھے ہونے کی شہادت دی ہے اگر ان کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے شرک ہوتا انکار ہوتا انحراف ہوتا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیر امت نہیں قرار دیتے کہ امت میں سب سے بہترین لوگ یہ ہیں ہاں اور یہ متفق علیہ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے جسے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس سے کرنی سمل لذیذہ سب سے بہتر زمانہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ جس طرح طرح بہتر ہے عقیدے میں دین میں ایمان میں اخلاص میں عبادات میں اخلاق و سلوک میں ہر اعتبار سے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ یعنی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سم الدینہ یہلو پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے صحابہ کا زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ اور آپ کے شاگردوں کا زمانہ ہوا پھر جو اس کے بعد آئیں گے تابرین کا زمانہ سم الدینہ یلو رہو. پھر وہ جو اس کے بعد آئیں طبین کا سما یا جی قوم پھر ایسی قوم آئے گی کہ شہادت احدہم عہدہ تسب کو شہادت و عہدہ کہ جس کی شہادت اور گواہی اس کی قسم سے پہلے ہوگی وہ یمین ہو شہادت ہو اور اس کی قسم شہادت اور گواہی سے پہلے ہوگی گویا پہلے کے جو جملہ ہے کہ سب سے بہتر زمانہ یہ ہے اس کے بعد ایسا ایسا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ بعد کے زمانے بہتر نہیں ہوں گے ان پر اعتماد اور تکیا نہیں کیا جا سکتا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہی آ ہیں لہذا معیار اگر بنانا ہے کسی زمانے کو مجموعی طور پر یہاں جن میں ارض کر دوں کہ جب صحابہ تابین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو اس کا الگ اصول ہے کہ کن کی بات کو قبول کیا جائے گا اس کے ضابطے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح بنیادوں پر طے ہوتے ہیں لیکن جو مسلک مجموعی طور پر طریقہ کار ہے عقیدہ ہے منحج ہے کہ دین کا اصل اصول تازابہ کیا ہو اس میں ان صحابہ گران تابعین میں کوئی آپ کو اختلاف نظر آئے نہیں آئے گا خاص طور سے عقیدے میں میں نے بار بار کہا کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں ملیں گی اسی طرح بخاری نے امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث دوسرے الفاظ میں نقل کی کہ اللہ بہتر ہے جو ان کے پیچھے آئیں گے یعنی تابعین کا زمانہ ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین, دبے تابعین کا عمران صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا ذکر کیا پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ گواہی دیں گے حالانکہ اسے گواہی طلب نہیں کی جائے گی خیانت کریں گے امانہ تاریخ اختیار نہیں کریں گے اور نظر بانیں گے لیکن نظر کو پوری نہیں کریں گے یعنی ان کی ایمانی اور دینی حالت کمزور سے کمزور طرح ہو جائے گی قابل اعتماد نہیں ہوگی ویا ہر ویم اسمن اور ان کے اندر مطابع بہت عام ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں مطابع کے اسباب یعنی دنیا داری ہاں اس اصل کی جو دو حدیثیں پیش کی گئی ہے اس اصل کی قرآن میں کئی دلیلیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے دو تین دلیلیں پیش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اشاد فرمایا سورا میں آیت نمبر ایک سو پندرہ رسول ابھی ماتس لہی جہنم بڑی غور سے سن اللہ ہمارے رب العالمین کا اشاد ہے کہ جو رسول میوشاٹ کی جو رسول سے مخالفت بڑھتے رسول سے مشاقع کرے یعنی ایک شق میں رسول اور دوسری شق میں ایک طرف آپ ہیں ایک طرف رسول ہیں یعنی رسول کا جو راستہ ہے آپ اس سے الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت طریقہ عقیدہ کچھ اور ہے آپ کا عقیدہ سنت عبادت کا طریقہ الگ ہے تو جو رسول سے اس طرح مخالفت کرے گا ہاں من بعد ما تب لہ الہدا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد قرآن حدیث سنت سامنے آ گئی اب اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے کسی اور چیز کو اختیار کر رہا ہے طب غیر سبین المنین اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کریں قرآن کہہ رہا ہے ہاں لو ال ماتولہ تو ہم اسی راستے پر اسے چلنے دیں گے اس کو چلنے دیں گے اس کو روکیں گے نہیں وہ اس کو توفیق سے محروم کر دیا جائے گا ہاں ونسلحی جہانم لیکن نتیجہ انجام کیا ہوگا اسے جہاننم میں پہنچا دیں گے وسات مسیرہ اور یہ بڑا برا ٹھکانا ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو ہمارے لیے دلیل ہے وہ کیا ہے شاہد کہ اللہ کبارک مطالعہ نے آیت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین مومنین کے راستے کی مخالفت کا بھی تذکرہ کیا قرآن کی بعض آیات میں جیسے واہن سیرات مستقیم اور بعض آیتوں میں الحاظ ہی سبیلی ہاں اللہ کا راستہ رسول کا راستہ اور مومنین کا راستہ امام شافعی اور دوسرے بہت سارے مفسرین اور ایمائے دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سبیل المومنین کہا اس ان المومنین میں سر فہرست صحابہ کرام داخل ہے کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت مومنین کون تھے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے لہذا مومنین اس میں شامل ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کا اگر کوئی متفقہ راستہ ہے اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ایرا خیرا نتو خیرہ کوئی نہیں رب العالمین فرما رہے ہیں قیامت تک یہ منہج سلف کی وہ ہدایت کرتی رہے گی آیت اور ایسی اسی اس کے معنی کی دوسری آیتیں نبی کے طریقے کے ساتھ ساتھ سبین المومن کا بھی ذکر کیا کسی آیت سے امام شافئی اور دوسرے بہت سارے ایما نے استدلال کیا کہ اگر مسلمانوں کا مومنین کا کسی بات پر اجماع ہو اور خاص طور پر صحابہ کرام کا اگر کسی معاملے پر اجماع ہو اور کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جہانم کے راستے پہ ہے وہ بٹکا ہوا گمراہ انسان ہے جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے حالانکہ قرآن کی بعض دوسری آیتیں ہیں جیسے ان اندین سبیل اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دیکھیے یہاں اللہ کا راستہ کہاں ہے جو اللہ نے راستہ دیا وہ اللہ کا راستہ ہے رسول نے اسی راستے پہ اختیار کیا وہ سبیل النبی ہے سبیر المنی سبیل سبیر الرسول ہے اور اس کو جس کو صحابہ نے اختیار کیا وہ رسول کا ہی طریقہ ہے لہذا وہ سبیر المنی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نبی کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ اس میں اختلاف نہیں ہے دونوں طریقہ ایک ہی ہے اور پوری امت کے معتبر علماء اور ایما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اگر کسی صحابی کا یا کئی صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اختلاف ہو جائے تو چاہے امام مالک ہوں امام ابو حنیفہ ہوں امام شافعی ہوں امام احمد ہوں امام اوزائی ہوں امام سفیان ہو امام بخاری ہو امام مسلم ہو جتنے اما ہے موتبر سب کا یہ کہنا ہے رحم اللہ سب کا یہ کہنا ہے کہ حدیث رسول کو لیا جائے گا فلاں اور فلاں کی بات کو نہیں لیا جائے گا چاروں اینما کے اقوال آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دو میری تکلیف مت کرو مسئلہ وہیں سنو جہاں سے اما کرام نے لیا یعنی قرآن و حدیث سے کیسے لو صحابہ کے طریقے پہ لو کیجئے کتنی صاف ستھری بات ہے ہدایت ہے یہی یعنی سلفی منہج جائے یہی یعنی سلفی طریقہ ہے آ? اس کو اگر کوئی نہ مانے تو گویا وہ اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے یا روشنی سے آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو خود اندھیرے میں ڈال رہا ہے چنانچے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کفر وسدیلی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا وشاک ال رسول اور رسول کی مخالفت کی نمباد ماں بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہاں لئی دور اللہ شہر سور محمد کی آیت ہے وہ اللہ کا کچھ بھی کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے وہ سید تو اعمال ہوں اور انقریب ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا کفر و اختیار کیا اللہ کے راستے سے رکا اور رسول کے ہدایت واضح جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی یہاں مومنین کا ذکر نہیں کیا صرف رسول کی مخالفت ہی کسی کے جہنمی ہونے یا گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن یہاں سونے نشا کی جو آیت ہم نے پڑھی وہ بھائی اشاعت ہے کہ رسول ابھی ماج ما تبھی شرط لگانا یہ اللہ کی طرف سے اس بات کی تعلیم ہے تمبیر ہے آگاہی ہے ہم کو اور آپ کو اور سارے دنیا کے لوگوں کو کہ آپ کو رسول کا طریقہ ویسے اختیار کرنا ہے جیسے اہل اول کے مومنین نے صحابہ کرام نے اختیار کیا یہی منہج سلف ہے یہی صحابہ کا طریقہ ہے اسی طرح اس معنی میں اگر ہم دیکھیں تو ان آیتوں اور اس کے معنی کی دوسری آیتوں کے ذمن میں صحابہ کرام کی شخصیات ان کا کردار قرآن کی روشنی میں اللہ تعالی کی ہدایت کی روشنی میں معتبر شخصیات کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کا اعتبار دین میں کیا جائے گا دنیا میں کسی کی شخصیت کا اعتبار نہیں ہے انفرادی طور پر لیکن سلفی منہج صحابہ کا اجتماعی طریقہ یہ معصوم ہے ہاں اس میں کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے کیوں معصوم ہے اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخص ہوئے تو اسی طریقے پر تمام صحابہ کا طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اس طریقے کی مخالفت کرنے والا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے طریقے پہ چلنے والا انسان جنت کے راستے پر چل رہا ہے چنانچہ ان کا منہج ایسا منحج ہے طریقہ ہے جس کی اتباع کی جائے گی ہاں اور یہ بنیادی طور سے اس میں کون لوگ شامل ہیں سب المنین میں صحابہ تابعین طب تابعین خیر النا سے کرنی اور ایک آیت کا ہم نے ذکر کیا ایسی دسیوں آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں پیش کی جا سکتی ہے ہاں اور یہ زمانے جو ہیں تین زمانے یہ فضیلت والے زمانے ہیں جن کے بارے میں جن کے دور کے جس دور کے لوگوں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ عزوجل اللہ جاہ نو کا یہ فرمان ہے بہت زبردست فرمان ہاں اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ یا قرآن کی مخالفت کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا وہ سابقن الام الماجرین اول انسار و لذینت رضی روی اللہ عن ہوں کہ سابقون ال یعنی پہلے پہل سبقت کرنے والے لوگ ایمان میں اسلام میں جو بالکل پہلے پہلے اسلام لائے ہاں وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے مہاجرین ایک گروہ انصار دوسرا گروہ مہاجرین جنہوں نے دین کے راستے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گئے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا اب یہ مہاجر کہنے سے یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اللہ نے تو مسلمان کہا ہے مہاجر کیسے ہوئے مہاجر ایک سفت ہے ایسے ہی سلفی اہل الحدیث اہل اثر اہل السنہ وال ایک تعارفی صفت اور وصف ہے جس کی وجہ بتائی کہ کیوں یہ نام اختیار کیا گیا لوگوں میں شناخت کے لئے کہ بہت سارے مسلمان ہیں اہل مینت ہے کوئی جہمی ہے کوئی صوفی ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے لیکن قرآن و حدیث کو ماننے والا مسلمان وہ ہے جو سلفی ہے جو اہل الحدیث ہے جو اہل السنہ وال خیر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ج نے کہا مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے پہل ایمان لائے ایمان لانے میں سبقت اختیار کی یہ دوگروا و لذیذ اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بلا دلیل نہیں اندھے ہو کر نہیں اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں احسان کے ساتھ جن لوگوں نے صحابہ اور صحابہ کی مطابقت کی یہ تابعین ہو گئے یہ تابعین شامل ہو گئے رضی اللہ عنہ رضون اللہ ان سے راضی ہوا اس جملے کو اچھی طرح دماغ میں بسا لیں یہ قرآن کا ارشاد ہے رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو علیم و خبیر ہے ماضی حال مستقبل ظاہر باطن چھپے کھلے چھپے سب کو جاننے والا اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا واقعات اور حوادث ہونے والے ہیں صحابہ احرام سے بشری طور پر جو لفزش سرزد ہوئی اور ہونے والی تھی اس ارشاد کے وقت اللہ سب سے واقف تھا جانتا تھا کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں تھی پھر بھی اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا یعنی ان کا عقیدہ اللہ کا پسندیدہ عقیدہ ہوا ان, کا, ان کی عبادت اللہ کی پسندیدہ عبادت ہوئی ان کا اخلاق اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہوا دین کے اصول ضابطے سلوک اور طور طریقے ان کے پسند اللہ کا پسندیدہ ہوا اور اس بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے ناراض نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی غلطیاں اللہ کے پاس قابل گرفت ہوتی قابل معافی نہ ہوتی جو سمندر کے مقابلے میں جھاگ کے مانے جائے صحابہ نے اگر سے بشری تقاضے سے اشتہادی طور پر اگر غلطی ہوئی بھی تو اہل علم نے کہا کہ یہ غلطی ایسے ہی ہے ان کی نیکیوں کے سامنے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ اس سے بھی کم اگر ان کی بات قابل گرشت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان سے راضی ہوا ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی لغزشوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ان کی کوئی برائی غلطی رہ نہیں گئی یہ اللہ کی طرف سے تمام صحابہ کرام کی تعدیل ہے اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ ایک اصول بن گیا کہ صحابہ تو کل عدول اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں عادل ہیں اصطلاحی طور پر ان کی حدیثوں میں چھان بھی نہیں جب کہا جائے صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تو صحابی کے کردار کی چھانبین نہیں کی جی جائے گی کیونکہ جس کو اللہ اور رسول نے کہا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس کو ہم اور آپ پرکھیں گے کہ وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے آج کل کے کچھ خود ساختہ قسم کے علماء جاہل جو ہیں خود ساختہ قسم کے علماء انجینئر اور فلاں اور فلاں اور خلافت اور ملوکیت کے موضوع کو چھیڑنے والے صحابہ کے پر تعلق تشریح کے کلام اور قلم دراز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے آپ اس سے راضی نہیں ہیں جس سے اللہ ناراض نہیں ہے آپ اس سے ناراض ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان سے راضی ہے ہاں وہ آٹا وہ رضو اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اللہ نے جو کچھ ان کو حکم دیا سب بسر و خم کر سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے ہیں ہاں جنا کی تجریح تحت انہار و خالدی نفیحہ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے واقعات اور جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب صحابہ کرام کے بارے میں شاہ رخم کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی وفات کے بارے میں چاہے ان سے کوئی سب وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہی کیوں نہ شریک رہے ہوں ان کے لیے یہ فرمان سنا رہا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ صحابہ کرا اب آپ ان واقعات کو قریب کر ان کی طرف جو ہے کچھ غلطیاں کچھ خامیاں منسوخ کریں ان کی بےزتی کریں تان و تشریح کریں اور رافضیت کو تقویت دیں اور ابھی محرم الحرام میں ہم داخل ہوئے ہیں جہاں ہجرت کے واقعے کے حوالے سے صحابہ کرام کی قربانیوں اور ان کی عظمتوں کو جاننا چاہیے وہاں واقعہ کربلا کے تناظر میں ان کو ان کو تان و تشنی کا ہدف بنا کے رافظیت اور شیت کو فروغ دیا جاتا ہے اور پورا اعلیٰ اسلام اس میں ملوث ہو جاتا ہے ایک طریقے سے سوائے سلفی منج ما کے ماننے والوں کے چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کی جو ہے اه, اه, تعدیل کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ان سے راضی ہونے کا مطلب ان کا دین ان کا طور طریقہ ان کا عقیدہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو تو وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے وہ منہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے عبادت کا وہ طریقہ اخلاق کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اس کا معنی مخالف کیا ہوا الٹا معنی کیا ہوا مفہوم مخالف استعلا ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ جو نہیں ہوگا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا ان سے ناراض ہوگا یعنی سلفی منہج کی مخالفت کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا اسی لیے شیخ ابن بعض علامہ عالبانی اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور سلفیت سے علیحدگی اختیار کرنے والا کوئی بھی گروہ اگر اس کی طرف کوئی نسبت اختیار کرتا ہے تو یہ نسبت اختیار کرنا نہ جائے شرح غلط ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں فلاں مسلح کو ماننے والا ہوں یہ جائز نہیں ہے خاص طور سے اہل بدت کی طرف نسبت کرنا چنانچہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مذہب سلف کے دو پہلو ہیں ایک قدوہ کا پہلو قدوہ جس کو ہم نمونہ کہیں عملی نمونہ اور ایک وہ منہج اور طریقہ جس کی اتباع کی جائے اصول طریقہ راستہ ایک تو راستہ ایک شخصیت کی شکل میں تصویر مجسم کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے جب ہم کہہ رہے ہیں مذہب سلف تو سلف کا کہ طریقے کا دو پہلو ہوا منہج کا ایک تو خود ان کی شخصیات صحابہ کرام کی کہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ایک ان کا وہ اصول ضابطہ طریقہ دین عقیدہ جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے چنانچہ قدوہ خود تین زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام تابعین عین تابعین جو اہل سنت کے اصول اور طریقے پر ہیں بیدت میں نہیں گئے اور منہج وہ طریقہ جس کی اتباع کی جائے ان زمانے کے اندر جس طریقے کو اختیار کیا گیا عقیدے میں عبادات میں اصول دین میں احکام و شریعت کے معاملات میں ان تین زمانے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اصل میں منحج ہے منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ راستہ ہاں تو عقیدے کے فہم میں ہو استدلال کے طریقے میں ہو شریعت اور دین کے مسائل کو بیان کرنے کے معاملہ ہو علم اور ایمان سے متعلق کوئی بھی بات ہو صحابہ تابعین, تابعین لوگ نے جو طریقہ اختیار کیا وہی منہج سلف ہے وہی اصول ہے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سلفیت کا جب ذکر کیا جائے گا تو یہ تعریف اور ثنا کے اعتبار سے کیا جائے گا ہاں اور اس اعتبار سے کہ اسے لوگ منہج اور طریقے اور ادوے کے طور پر اختیار کریں یہاں تیسرا مطلب یہ اب یہاں سے اور بھی زیادہ اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ سلفیت کا صحیح اسلام سے جسے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سے تعلق کیا ہے تو یہاں جو بات انہوں نے کہی میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہوں کہ یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے دنیا کا جو شخص مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث دین کی بنیاد ہے اور اس کی جا بجا تعلیم اور حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتبڑ معقوم ضلع کم مر رب والا تتو بندو نہیں اولیا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو تو کیا نازل کیا گیا ایک یہ قرآن ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں ماینت کو انل ہوا ان بیان یہ قرآن کی دو جگہ کی آیتیں میں نے پڑھی اس دلیل کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے اقوال افعال تقریرات بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ خود قرآن کہنا ہے تو اس پہ دین کی بنیاد ہے سارے لوگ مانتے ہیں جیسا کہ قرآن نے مثال کے طور پہ جنوں میں جو مومنین ہے مومنین جن کے زبان پر اللہ نے کہا یا قومنا انہوں نے کہا مسلمان ہونے والے جن جو جنہوں نے قرآن سنا اسلام لے آئے تو واپس لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ سورج جیم نے اس کا ذکر ہے اسی کو نقل کیا یا قومنا انا سمے نہ کتاب ہم ان ضلع اے میری قوم اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسا کے بعد نازل ہوئی موسا کے بعد توریب بھی نازل ہوئی تھی لیکن توریت دراصل انجیل کی ہی تشریح اس کی کچھ چیزوں کے منسوخ کرنے والی تھی تکمیل تھی ہاں اصل شریعت کی پر مشتمل اللہ کی کتابوں میں ایک طوریت ہے اور قرآن ہے یہ انشاءاللہ ایمان بل کے تحت یہ گفتگو آئے گی تو موسا کے بعد جو نازل کی گئی ہے مساطق لما بین اعظہ ہے جو اپنے اگلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے یعنی یہ جو قرآن جو ہم نے کتاب سنی ہے یہ اگلی کتاب کی طوریت انجیل کی تصدیق کرتی ہے یہدی الالحق حق کے ولا طریقے مستقیم یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف یہ کون کہہ رہا ہے جن اور یہ کون نقل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن میں اس کا مطلب یہ کہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے صحیح منہج وہ ہے جو قرآن کا منحج ہے اس آیت سے اور ایسی بہت سی آیتوں سے ثابت ہوا دوسرا قرآن کو کیسے مانیں گے یہ آیت پیش کر رہے ہیں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اختیار کرنا اس کے ساتھ مشروط ہے مقید ہے جیسا کہ اس کو ساتھ میں جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا اس کے ایک مثال دے رہے ہیں اللہ نے ارشاد ساتھ سرمایا وہ کزالی کا اوہینا الہائی کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی کی قرآن کو روح کہا اس سے دلوں کی روحوں کی زندگی ہوتی ہے ماتن تقدریم الکتاب آپ نہیں جانتے دیکھیے الکتاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے ولل ایمان اور نہ ہی ایمان کی تشریح اور تفصیل کو جانتے تھے ایمان کو جانتے تھے ولاکن جالنا نور اور نہ بھی نہیں بند لیکن ہم نے اس کو رور اور روشنی بنا دیا اس قرآن کو جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں آگے آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے آخر میں وہ ان کا لتاح دی مستقیم اور اے نبی آپ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں قرآن کا راستہ آیت نے کہا سیرات مستقیم رسول کی رہنمائی اللہ نے آیت نے بتایا سیرات مستقیم اب جتنے بھی فرقے دنیا میں وجود میں آئے مسلمانوں میں اور اسلام کے نام پر جس مسلب کو ماننے والے لوگ ہیں سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ منحرف ہو گئے ہیں سرات مستحقیم سے ہٹ گئے ہیں لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن جتنے بدرتی فرقے ہیں سلفیت اور سلفیوں کے علاوہ آل الحدیث کے علاوہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کے سمجھنے کے تیسرے اتبا کے تیسرے رکن کو سرات مستقیم کو متعین کرنے والی تیسری بنیاد کو فراموش کر جاتے ہیں اور وہ تیسری بنیاد ان دو واقعے کے لیے کیا ہے وہ سلف صالح کی فہم ہے کہ قرآن و حدیث کو صلاف صالح نے جس طرح مانا جس طرح سمجھا اسی طریقے سے مانا اور سمجھا جائے یہاں یہ کہتے ہیں وقت بہت کم بچا ہے اس لیے میں تھوڑی تیزی سے آگے بڑھوں کہ شر فاتحہ میں جو دعا اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے سکھائی جس کو میں نے دونوں درس کا آغاز جس سے آیت سے کیا اس میں یہ تینوں ارکان بڑے جامع اور بہترین انداز میں سمٹے ہوئے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہر نماز میں یہ دعا سکھائی ابنتمیہ کا یہ قول میں بار بار اپنے خطابات اور دروس میں نقل کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ فاتحہ دی اس میں جو دعا سکھائی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان کو پڑھنے کی تعلیم دی فرض کیا اماموں کے مقتدی صحیح مسئلہ کا طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ بار بار یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنا تعلیم دینا اللہ تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن سراتل المستقیم یہ دعا ماننا ہماری رات کی روز کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے دائیات دوائی عوامل اور اسباب ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں گے جو ہم کو سراط المستقیم سے بھٹکا کر دوسرے راستوں پر جہنم کے راستوں پر لے جائیں لہذا ہمارے لیے ضروری ہے اور جب ہم دعا بار بار کر رہے ہیں تو بار بار اس مضمون کو دلیلوں سے سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس نے بنایا بتایا یہ موضوع کتنا اہم ہے ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری سب سے اہم سب سے اولین جس موضوع اور مواد کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ وہ کون سا دین اور طریقہ صحیح ہے جو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے کیونکہ ایسا اس کو نہ سیکھنے کا نتیجہ یقینی طور سے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی غلط راستے پہ چلے بدات و خرافات کو اختیار کرے اور سمجھے کہ میں جنت کے راستے پہ چلاؤں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے وہ گاڑی جان جائے کہ کون سی گاڑی ہم کو منزل تک پہنچانے والی ہے اور یہی مناج سلف کے افوان کے تحت ہماری جستجو ہے ہماری گفتگو بھی ہے چنانچہ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اح دینت المستقیم اب جب بندے نے یہ کہا کہ ہم کو پروردگار سرات مستقیم کی توفیق دے یا اس پر برقرار رکھ تفصیل میں نہیں آتا ہوں اشتمل اعلی رخ نئے الکتاب و سننا تو یہ سراط مستقیم ابھی آپ نے دو آیتیں سنی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی سورہ جن کی اور سورہ قصص کی گالے نے ان دو آیتوں میں کیا بتایا سیرات مستقیم کیا ہے قرآن کا راستہ سیرات مستقیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راست... جس راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ سیرات مستقیم ہے تو اب جب ہم نے کہا کہ ہم کو سیرات مستقیم پر چلا تو اس میں قرآن کا اور رسول کا طریقہ آ گیا ان دو چیزوں میں یعنی قرآن حدیث کو ماننے والا بنا دے ہم کو اے دینا سرات المستقیم آگے صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے آگے کیا کہا سیرات الدین ہم کو سکھایا کہ کون سا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تھی انعام کیا صدیقین شہداء صالحین انبیاء صدیقین صولہ صالح شاہد شاہدین او او صالحین غیر المغزوب علیہ غلط ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مقصوب علیہم اور والدین کا ہے لمبی تشریح میں نہ جاتے ہوئے یہود اور نسارا کو مثال کے طور پر اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا دونوں میں فرق یہ بتایا گیا کہ مقصوب ہوا ہے جو علم ہوتے ہوئے علم کے خلاف ہے اور وہ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر گمراہ, گمراہی کا شکار اور اس کی مثال دیتے ہوئے امام سفیان علامہ ابن تیمیہ شاہ علی اللہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو علماء گمراہی کا شکار ہیں وہ یہود کے کہ علم ہوتے ہوئے گمراہی کا شکار اور ہمارے مسلمانوں میں جو جوہلا عام انسان گمراہی کا شکار ہے بغیر علم کے وہ نسارا کے مشاہدے ہیں جن کے یہاں علم کے بغیر گمراہی کا, کا, کا, کا غذبہ تھا اب یہاں جن جن لوگوں کو یہود و نصارہ بھی آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے سنی ہے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے یہود اور نصارہ کے جیسے جیسے ان کے یہاں گھمرائی ہوئی عقیدے کی عبادات کی فرقہ بندی کی اور مختلف قسم کے انحرافات کی ویسی وجہ اللہ کے رسول ال میں یہاں تک کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو گو کے سوراخ میں داخل کرو تم میں بھی ایسا شخص پیدا ہوتا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تمہیں سے یعنی اتنی مجھ... اب آج آپ قرآن و حدیث میں یہود و نسارہ کی گمراہی جو بیان کی گئی ہے اس کو پڑھیے کہ انہوں نے قبر پرستی کی تھی قبروں کو پختہ بنایا تھا اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا ان کے اندر اتنے اتنے فرقہ ہو گئے تھے ان کے اندر ایسی ایسی گمراہ جتنی چیزیں آپ وہاں ڈھونڈیں گے ایک ایک چیز آج مسلمانوں میں ملے گی اور ان بھون... جتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہود و نسارہ کی سنت پر چل رہا ہے وہ سب گمراہ طریقے ہیں وہ منحرف طریقے ہیں وہ غلط فرقے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ مخضوب علحم اور دالیم کے طریقے سے بچا مطلب یہ کہ ان گروہوں اور فرقوں میں سے ہم کو شامل نہ کر جو یہود اور مسارا کے طریقے پر چل کر فرقوں میں بٹ گئے ہم کو اس طریقے پہ چلا جو انبیاء صدیقین شہدا صالحین کا ہے جس میں سرے فارف نبی کے بعد اس امت میں صحابہ کرام ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سلف کے طریقے کو یہ مانا کو مشتمل ہے کہ ہم جب ہم نے جب پہلا جملہ کہا احدین سراط المستقیم تو قرآن و حدیث کی اتباع کا مطالبہ آیا اور جب سراط الحیح نے اور صالحین کا طریقہ آ گیا صدیقین میں سر فہرست صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں اس امت کے شوہدہ میں عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی تینوں شہدا ہیں ہاں صالحین میں سارے صحابہ کرام سرے پہلے پوری امت میں سب سے زیادہ درجہ صاحب لہذا ان کے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے میں قرآن و حدیث کو ماننے کے ساتھ ہم خود یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی کہ یہ تیسرے رکن کو بھی اختیار کیا جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ علم و عمل میں انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے اور وہ سب سے افضل لوگ جو علم و عمل میں انعام یافتہ ہیں اس امت میں سب سے اول اصحاب کرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے اس لیے کیوں صحابہ کرام ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کے نزول کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس زمانے میں موجود تھے شہد التنزیل اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کے اسوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سمجھا بڑکا اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے قرآن کے معنی اور مطالب کو بالکل صحیح صحیح انداز میں سیکھا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اسی بنیاد پر منکان امین کو مستندن فلست نبی من قدمات کہ تم میں سے اگر کوئی طریقہ اور سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اختیار کرے جس کی موت ہو چکی یہاں مراد کون ہے خود آگے قول میں ظاہر ہو رہا ہے فتنا کیونکہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں فتنے سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے گمراہی کا شکار ہو جائے منارف ہو جائے اب کون لوگ ہیں جو گزر چکے تو عبداللہ بن مسود نے کہا کہ الائی کا صحاب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی کیا صفات بیان کی پوری امت میں یہ صحابہ کرام کے لیے ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے آپ نے فرمایا کام اف والا یہ اس امت کا سب سے فضیلت والا طبقہ ہے عبر رہا علومن یہ دلوں میں دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک سب سے زیادہ بل اور نیکی کرنے والا وہ آ کہا علم اور علم کے اعتبار سے سب سے گہرا کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو وہ نہیں سمجھا جو ہم کو سمجھا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں کسی نے صحیح کہا کہ بعد والے جو اکلانین ہیں جو لمبی لمبی کتابیں موٹی موٹی تحریریں لکھتے ہیں یہ شاخ پتیوں میں پریشان ہے صحابہ کرام جڑوں پر وار کرتے تھے اور ان کا علم دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک لائن دو لائن میں کوئی جی آیتوں کی تفسیر کی وہ ہمارے ہاں لوگ سفار کالے کر ڈالتے ہیں وہ مانا واضح نہیں ہوتا جو صحابہ کرام بنیادی طور سے بیان کرتے ہیں تو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے وہ اقلحا تکلفن اور تکلف یعنی تسن بناوٹ سب سے کم تھے ٹیپ ٹاپ نہیں تھی ان کی آسادگی تھی. سب سے سادگی اختیار کرنے والے اختار نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم مسعود علماء صحابہ میں سے صابق میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت اور سنگت کے لیے منتخب کر لیا اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اقامت دین کے لیے قائم کیا فارف الحم فلوم لہٰذا ان کی فضیلت کو ان کے مقام کو پہچانو وہ تبیعم اللہ اور ان کے نقش قدم کی اتباور پیروی کرو وہ تمستوں بالبست تم بن اور ان کے اخلاق اور سیرت اور طور طریقہ جو تھا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو مضبوط پکڑ لو فعین کانحد المستقیم اس لیے کہ وہ سیدھی ہدایت پر تھے سچے راستے پر تھے والله رب الکعبہ رب الکعبہ اللہ کی قسم ابن مسجد کا یہ قول ختم ہوا اور یہ قول ایسے اور بھی کئی کال نقل کیے اذان کا وقت ہو رہا ہے میں صرف امام شاف کے ایک قول پیش کر کے آج کا درس یہاں ختم کرتا ہوں جبکہ ضروری تھا کہ اگلا یہاں میں ایک آج ایک نکتا یہ ضرور بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسی ضمن سے جوڑ کر یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کے ہی طریقے کو یا سلف کے منہج ہی کو کیوں اختیار کیا تھا اس کی کچھ دلیلیں آئیں لیکن کچھ نکاح اب آج موقع نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو جو آخری درس ہوگا اس سلسلے کا اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا امام شافعی کا قول اور ایسے اقوال صحابہ تابعین اخوال صاحبہ دین کے بہت سارے اقوال ہیں یہ امام شافعی کا ایک زبردست کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم فی وعقل وفضل. ایک جملے میں ایک کتاب کہ صحابہ کرام ہمارے اوپر ہیں ہر علم میں ہر فہم اور اکل میں دین کے معاملے میں ہر فضیلت میں ساری باتیں آ گئی کہ ہم علم و فضیلت کی بات کریں عمل کی بات کریں عقیدے کی بات کریں جو فضیلت کی چیز ہو سکتی ہے ہر معاملے میں صحابہ کرام ہم سے اوپر ہاں. وکل سبب ان یونان بہن علم اور ہر اس سبب میں طریقے میں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور یدھ رکھو بہی ہدن یا جس کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے حاصل کی جاتی ہے ان سارے امور میں صحابہ گرام بالوالوں میں سے سب لوگوں سے زیادہ اوپر اور افضل ہیں ورا یہ لنا خیرا انفسینا اور ان کی رائے ہر معاملے میں ہمارے لیے اپنے نفس کے مقابلے میں اپنے نفس اپنی نسل کے لیے ہماری رائے کے مقابلے میں ان کی رائے زیادہ بہتر اور اچھی ہے قابل قدر ہے ایسے اقوال اللہ بھائی ابن تیمیہ کا بھی ایک بڑا شاندار قول ہے صحابہ گرام کے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے لیکن اذان کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کے درس میں ہم سلفیت کے کچھ خصوصیات اور امتیازات جانیں گے اور یہ اگلا درس اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا کہ ان امتیازات اور خصوصیات کو بتاتے ہوئے ہم کچھ تعارف بھی دیکھیں گے کہ ہمارے گرد و پیش میں کچھ ایسے افکار ایسی تنظیمیں ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں جس سے ہمارا نوجوان طبقہ یا مخصوص لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے صحیح سمجھ کر سچا دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے طریقے رسول کے طریقے اور سلف کے طریقے سے الگ کر لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں اور صحابہ اور سلف کے طریقے سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدت کے راستے پر چل رہے ہیں سرات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں اللہ تبارک الع ہم کو سرات مستقیم کو جاننے سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرمائے وہ آخر الحمد رب المین